تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اماب بالله من شیقانین صدق العظيم الرازیم اللہ على محمد علی محمد مبارک وسلم ربش رحل صدری و یس امری وحل الخدانی من وجاءلی وزیر یا رب العالمین صورت العنام کا ہم نے کلمتالہ شروع کیا تھا اور آیت 84 سے بیان آج کام شروع کر رہے ہیں پچھلا بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ان پر اللہ سبحانہ وتعالی کی عنایتوں کا بھی ذکر تھا اور ان کا جو اپنی قوم سے مقالمہ ہوا جو قوم ستارہ پرستی کے شرک میں بھی مبتلا تھی اس کا ذکر ہوا اور ایک بڑا خصورت انداز سرچن کوسچن کا اپنے اندر جھاک کر غور فکر کرنے کا وہ بات ہمارے سامنے آئی۔ ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے یہ مشکین مکہ بھی اپنی نسبت کو جوڑتے تھے تو ان کی توحید کی دعوت اور ان کے توحید پر کاربند رہنے کا ذکر کر کے ان مشکین مکہ اور مشکین عرب کو توحید کی دعوت دی جا رہی ہے اب بیان ہے ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی مزید نعمتوں کا اور انبیاء علیہم السلاۃ السلام کے ناموں کا بڑا پیارا گلدستہ ہے جو اس مقام پر آ رہا ہے سورہ انعام آئے نمبر چوراسی وہاں بنا رہ اسحاق و یعقوب اور ہم نے ان کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے اسحاق اور یعقوب اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور ان کے پھر بارہ بیٹے مشہور ان میں یوسف علیہ السلام ان باروں سے جو نسل چلی وہ کیا کہلاتی ہے بنی اسرائیل کلن ہدئینہ ہم نے سب کو دی و نوشن ہدینہ من قبلو اور نو کو ہم نے ہدایت دی اس سے پہلے و من ضروریت ہی داود و سلیمان و ایوب و و و اور ان کی اولاد میں سے داود اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موس اور ہارون علیہ السلام کو یعنی ان کو بھی ہدایت دی وکذالک نجزی المحسنین اور اسی طرح عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ عطا کرتے ہیں زکریا و یحیی و عیسی و الیاس اور زکریا اور یحیی اور عیسی اور الیاس علیہم السلام کُلُّ من الصَّالِحِینَ سب نیک بندوں میں سے ہیں وابسماعیل و اليسع بینوس و لوط الاسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط علیہم السلام اور سب کو ہم نے جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی ال یہ بھی نبی ہیں نبیوں نبیوں ہی کے بیان کے ذیل میں ان کا ذکر آتا ہے البتہ ان کے زیادہ واقعات بیان نہیں ہوئے اور جو جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی تو ہر ایک کے دور کے اعتبار سے بالآخر فضیلت امام المبیا کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وَمِنْ آبا وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ اور کچھ ان کے باپ اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں کو وہ ہوں اور ہم نے انہیں چنا وہ ہدئی نہ مستقیم اور ہم نے انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرمائی ذالک حد اللہ یہ ہے اللہ کی ہدایت یہ اس سے ہدایت دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہے خاص مراد یہاں کیا ہے جسے چاہا اللہ نے رسالت کے لیے چنا اور ان رسولوں کو بندوں کی ہدایت کا پھر ذریعہ بنایا اب ان رسولوں کے بیان کے بعد بڑا اہم نقطہ ولو اشرکو لہبی ما کانو یا منون اور اگر بالفرض یہ رسول شرک کرتے تو جو انہوں نے عمل کیا وہ ضائع ہو جاتا اللہ اکبر اب پیغمبروں سے تو کوئی امکان ہی نہیں یہ تو سنایا جا رہا ہے مشقین کو یہ شرک اتنا گندا گھناؤنا جرم ہے بل فرض محال اگر ان رسولوں نے بھی کیا ہوتا بل محال ان کے بھی امال ضائع ہو جاتے یہ سنایا جا رہا ہے مشیقین کو انکار کریں یعنی مکہ والے تو اے نبی علیہ السلام ہم نے ان باتوں کے لیے مقرر کر دیے ایسے لوگ جو اس کا انکار کرنے والے نہیں نازل ہوئی اب یہ اتمام حجت ہو رہا ہے اللہ تعالی تو بے نیاز ہے ایک اور قوم کو اللہ نے تیار کر رکھا ہے جو انکار کرنے والی نہیں ہوگی کون؟ انصار مدینہ جو بنیں گے جو انصار مدینہ بنیں گے وہ ابھی یسرب ہے حضور تشریف بھی نہیں لے گئے اور حضور کے جانے سے پہلے ادھر پیشتر افراد आएंगे हजरत मुसब्बिन उमर رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت قرانی کی نتیجے میں اور مکہ آ کے حضور علی سلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کریں گے تو اللہ بے نیازی یہ مکے والے اگر انکار کر دیں ایک اور قوم کو اللہ کھڑا کر دے گا جو کافر نہیں ہوں گے انکار کرنے والے نہیں ہوں گے اولئک الذین ھدا اللہ یہ وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی فبهداهم قطدی بس اپ راہ پر چلیں اصولی بات کیا ہے تمام انبیاء اور اصولوں کی بنیادی دعوت ایک ہی ہے دین ایک ہی رہا سورہ عمران سوریہ ان الدین عند اللہ الاسلام دین تو اللہ کے نزدیک اسلامی ہے تمام انبیاء کی اصولی دعوت بنیادی دعوت ایک ہے البتہ شریعتوں میں فرق رہا اب پچھلی شریعت میں کوئی حکم تھا اور ہماری شریعت میں اس کے حوالے سے کوئی نیا حکم نہیں آیا تو پچھلی شریعت کا حکم جاری رہے گا یہاں حضور علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے ان کی راہ کی پیروی کیجئے تو کوئی نیا حکم نہیں آیا تو پچھلی شریعت کا حکم ہماری شریعت میں بھی جاری رہے گا یہ ایک نقطہ ہے جو مفسرین نے بیان فرمایا باتیں اور بھی اس میں بیان کی گئی ہیں قل لا اسلکم علیہ اجر اے نبی علیہ میں تم سے اس پر کوئی اجر تو نہیں مانگتا ان هو الا ذکرا للعالمین بشی تو تمام جہان والوں کے لئے نصیحت ہے یہ حضور سے کہلوائے گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم البتہ تمام انبیاء یہی فرماتے تھے پڑھیں گے انشاءاللہ ہم دیگر مقامات پر بھی اور داعی دین بھی کیا کہتا ہے میں تم سے مال کا طلبگار نہیں ہوں میں تو چاہتا ہوں تمہاں قبول کرو اور اپنی آخرت کو سوار لو ایک شخص ایک بندے کی دعوت خلوص پر مبنی ہے کہ نہیں اس کا اندازہ اس بات سے ہوگا کہ وہ لوگوں کی جیبو کی طرف دیکھتا ہے یا لوگوں کے دلوں کی طرف دیکھتا ہے اتحاد سے وہ لیفٹ سائیڈ پہ پاکٹ ہوتی ہے نا تو جیب اوپر ہی ہوتی ہے آیا وہ جیب کو دیکھتا ہے دلوں کو دیکھتا ہے تو اخلاص سے نیت کا اظہار انشاءاللہ اس بات سے ہوگا بھائی تم سے کوئی اجر مجھے نہیں چاہیے بس تم اللہ کی مانو اپنے آخرت کو سنوارو انمین یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے وما قدر اللہ حقری اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا یہ یہود کا تذکرہ ہو رہا ہے اور یہ بات آ چکی ہے کہ مکی صورتوں میں بھی ان کا بیان آتا ہے کیسے قدر نہیں کی انہوں نے فرمایا ما انزل بشر من جبکہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا اتنے اندھے ہو گئے دشمنی میں کہہ رہے اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا اور بھائی تم تو خود پیغمبروں کے ماننے والوں کتابوں کے ماننے والے ہو کیا کچھ بھی نازل نہیں کیا یہ تو اندھے پن کی علامت ہے جو یہ بات کہہ رہے تھے قل من انزل الكتاب جا بھی اے نبی علیہ السلام اس سے پوچھئے کس نے نازل کی وہ کتاب جو موسا لے کر آئے نور و حد الناس جو روشنی ہے اور ہدایت ہے لوگوں کے لیے تجالور ہوں تم اس کو ورق ورق کر دیا حصے بخرے کر دیے تویرا کچھ تم ظاہر کرتے ہو اس میں سے اور بہت کچھ تم چھپا لیتے ہو آخری پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں بشارات تو دیگر پہلو تم چھپا لیتے ہو انتم تم ماللم اور اللہ نے تمہیں وہ کچھ سکھایا جو, جو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا قل اللہ آپ کہیے اللہ نے یعنی کس نے وہ کتاب نازل کی کس سے سب کو سکھایا اب اس کا جواب قل اللہ آپ فرما دیجئے اللہ نے تم تو اندھے پن میں آ کر کہہ رہو اللہ نے کچھ نازل نہیں کیے لو تاریخ تو بھری ہوئی ہے پیغمبروں کے آنے سے اور کتابوں کے نزول سے ثم ذرهم في خوضهم يلعبون پھر اے نبی علیہ السلام انہیں چھوڑ دیں کہ اپنے بہودہ مشغلوں میں کھیل کود میں مبتلا رہیں وہاں کتاب انزلناه بارک اور یہ کتاب یعنی قران برکت والی ہے ہم نے اسے نازل کیا ہے مصدق الذي بين يديه یہ اپنی سے پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے بلی تم زرعوا القرى ومن حولها اور تاکہ اے نبی آپ مرکزی بستی والوں کو یعنی اہل مکہ کو اور اس کے ارد گرد جو ہیں ان کو خبردار کر دیں ام القرآ مکہ مکرمہ کو بھی کہتے ہیں پورے عرب کے اعتبار سے بھی اس وقت یہ سینٹرل پلیس تھا قریش بھی وہاں آباد تھے جن کی خیسیت ہی پورے عرب میں اللہ کا گھر بھی وہیں تھا اور فرمایا کہ اس کے ارد گرد کے لوگوں کو ارد گرد میں ساری انسانیت آ جائے گی کہ جب جن تک اب اللہ کے کلام کو پہنچانے کی ذمہ داری امت مسلمہ کے کاندوں پر ہے ول لدین یقمین اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یقمین وہی اس پر ایمان لاتے ہیں وہ مالا سولافون اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں آخرت پیش نظر ہو تو ایمان کی طرف بھی بندہ بڑھے گا اور نیک عمل کی طرف بھی بندہ بڑھے گا اور جس کی بہت بڑی ہے نمازوں کی حفاظت اللہ رمدان کے بعد بھی مجھے آپ کو ہم سب کو ومن اب الم منف تو اللہ کریبا اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا او یا اس پر کہ کی گئی ہے معاذ اللہ جو یہ کہ میں بھی ایسا اتار لاتا ہوں جیسا کہ اللہ نے نازل کیا ہے یہ مشکین مکہ کا بیان ہے انہوں نے گمنڈ میں آ کر کہا ارے ہم بھی ایسا کلام پیش کر سکتے ہیں اور جو ہے مجھ پر بھی وحی کی گئی ہے یعنی یہ اندھے بن کر کچھ ان میں سے کچھ لوگوں نے اس طرح کی بات کہی حالانکہ بہت بڑے شاعر نے کسی کے گھر کے باہر لکھا ہوا دیکھا ان نہ کل کوثر کلکر فصل ربی کا بنحر ان نشانیہ کا حول دنگ رہ گیا سورت تو مکمل ہو گئی وہ کہتا ہے ماحدا کلام البشر یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا تو یہ بس یہ بھڑکیاں مار رہے تھے قرآن کی ایک سورت جیسی سورت پیش کرنا بھی ان کے لیے ممکن نہیں تھا اور ایک آش کہ تم دیکھو جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے بل ملائی اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہوں گے یعنی ان کی روح قبض کرنے کی بات ہو رہی کیا کہیں گے اخرجوسکم نکالو اپنی جانوں کو یہ ہے موت کے وقت سختی کا معاملہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام تک نے دعا کی ہے اللہ کمی سکرات اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں موت کی سختیوں سے حضور فرمارے اور حضور دعا کر رہے ہیں یہ تو ہے کفار کا بیان فرشتے جب جان نکالتے تو بڑی سختی سے اللہ موت کی سختیوں سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے تجزون عذاب بما تم عن غير الحق آج تمہیں ذلت کا آداب دیا جائے گا اس سبب سے کہ تم اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں کہتے تھے وہ کم تم انآیات ہی اور اس کی آیات سے تم تکبر کیا کرتے تھے یہ موت کے وقت سختی ہے پھر وہ برزخ کی زندگی دنیا اور آخرت کے درمیانی وقفے کا نام برزخ یا قبر کی زندگی اس کے آداب کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے اللہ ہمیں حشر کے میدان کی سختیوں سے بچائے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے وَلَقَدَ فُرَادَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوْلَ اور یقین تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آگے جیسے میں تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہ ترق تما ظہوری اور چھوڑ آئے ہو تم اپنی پیٹ پیچھے جیسے دنیا میں یک بات دیگر آتے گئے کبھی دادا پھر بعد میں کبھی باپ آیا پھر بعد میں کبھی بیٹا آیا اسی طرح اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے قرآن کہتا ہے مریم آئےت نمبر پچانوے میں وہ کل حمای یوم القیامتی فردا ہر ایک عقیل عقیرے اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور جو کچھ دنیا میں تمہیں دیا گیا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لا چلے گا بن جا رہا یہ تو گئے وقتوں کی نظمیں ہیں اب تو ہمارے بچوں کو شاید یہ سمجھنا ہے بیکاز وہ اردو ایزی اٹمپٹ کرنے لگے ہیں اب جی ان کی اردو بہت خراب ہو گئی خدا را اس کی حفاظت کریں آج بہت بڑا دینی ورثہ ہیریٹیج ہمارا ہماری اقدار کا وہ اردو زبان میں بہرحال محفوظ ہے انگریزی ضرورت ہے تو کوئی پوری کر لے کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر بہرحال اپنی زمان اس میں اقدار اور ہمارا بڑا ہیریٹیج موجود ہے خیر یہاں فرمایا کہ تم چھوڑ آئے ہو پیچھے وہ سب کچھ جو دنیا میں ہم نے تمہیں عطا کیا تھا اور تم اکیلے اکیلے ہمارے سامنے آ گئے ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہے اللہ محاسب نہ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما ومان اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارش کرنے والے نہیں دیکھتے جن کے بارے میں تم نے گمان کیا تھا کہ وہ شریک ہیں کہاں چلے گئے وہ تقیہ کیا چھوڑا لیں گے تم یقیناً تمہارے درمیان رشتے ناتے کٹ گئے اور تم جو دعوے کرتے تھے وہ سارے کے سارے جاتے رہے سب کچھ ضام تھا گھمنٹ تھا جھوٹے دعوے تھے اللہ کی نعمت و قدرتوں کا بیان سورت کا موضوع بھی ہے اللہ تذکیر بھی اعلی اللہ اللہ کی نعمتوں کا بیان کر کے یاد دہانی کرائی جا رہی ہے ان اللہ فالحبی بنوا بے شک اللہ پھاڑنے والا ہے دانے کا اور گٹھلی کا اللہ اکبر کس طرح بندہ تو دانا ڈالتا ہے زمین کو برابر کر دیتا ہے اس کے بعد سے لے کے اگنا اگنے سے لے کے اس کا پنپنا پنپنے سے اس کا فصل بننا یا درخت بننا اور اس سے پھر یہ ساری فصلیں ہمیں میسر آ جانا اس میں اللہ کی قدرت کی کس قدر کار فرمائیاں یخرج ہئی من منل مئی تی مخرج المئی من الحی وہ مردہ سے نکالتا ہے وہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے فکون یہ ہے اللہ کہاں سے تم بہکے جا رہے ہو اور کہاں بہکے کے چلے جا رہے ہو فالک السبا تاریخی کو چاک کر کے صبح کو نمودار کرنے والا قمر حسمانہ اور اس نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا اور سورت اور چاند کو حساب کتاب رکھنے کا باعث بنایا رالی تقدیر العزیز العدیم یہ اندازہ ہے مقرر کردہ اس اللہ کا جو غالب ہے اور علم رکھنے والا بہ الدی جہم الجوما اور وہ اللہ جس سے تمہارے سے ستارے بنائے دو فی تاکہ تم اس سے خشکی اور دریا کے اندھیروں میں راستے معلوم کرو اب بھی استعمال کیا جاتا ہے ستاروں کی گردش کو نیویگیشن کے جو آلات کام کرتے ہیں وہ بھی ستاروں کی گردش کی وجہ سے یہ ستاروں کے اہم مقاصد میں سے ایک مقصد کہ تم اس کی گردش کی دیکھتے ہوئے ستاروں کی گردش کو دیکھتے ہوئے تم راستہ تلاش کرتے ہو قطف آیات قومی علم یقیناً ہم نے آیات کو ان لوگوں کے جو علم رکھنا چاہتے ہیں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے بہو البی ان شاہ واحدہ وہ اللہ جس نے وجود سے پیدا کیا تمہارے لیے ایک ٹھیکانہ ہے اور ایک امانت رہنے کی جگہ ایک تمہارا آرزی ٹھکانا ایک مراد دنیا اور ایک تمہارا دائمی ٹھکانہ وہ ہے آخرت خط فصل بے شک ہم نے آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ان لوگوں کے لیے جو سمجھنا چاہیں الَّذِي أَنزَلَ مِن آ وہ اللہ جس نے آسمان سے بارش برسائی فاخ رجنا بھی نبات کل شعی پھر ہم نے اس سے نکالی اگنے والی ہر چیز پاخ رجنا پھر ہم نے اس سے سبزی نکالی جس سے ایک پر ایک چڑے ہوئے نتہ بتہ دانے نکلتے ہیں ومن النخل من نقلی منتل عا اور کے شگوفوں میں سے کن وان لٹکتے ہوئے گھے نکالے اللہ اکبر ایک, ایک گچھے میں پینتیس چالیس چالیس کلو تک کھجوریں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں اللہ اکبر شدید گرمی سے ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں اسی شدید گرمی کی شدت سے اللہ ان کھجوروں میں اور دیگر پھلوں میں مٹھاس پیدا کر رہا ہوتا ہے وہ جنات من انا اور جنات من آنابیوں رومانہ اور انگور اور زیتون اور انار کے باغات مشتبیہ وغیرہ متشاہبی مشتبیوں وغیرہ متشابہ جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ملتے جلتے بھی نہیں ہیں سائز ایک جیسے لگتے مگر ٹیسٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے کبھی سائز بھی ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں اللہ تعالی نے گونا گو رنگینی ان ٹیسٹ کے اندر اور ان کے سائز کے اندر رکھی ہوئی ہے لوگ کہتے ہیں انار کا ذکر آیا زیتون کا انگور کا آیا ہمیں تو آم پسند ہے اور بھائی آم بھی اللہ ہی عطا فرماتا ہے آگے ذکر آ جائے گا کہ یہ فلاں فلاں پھل فلا فل بھی دیے اور باقی سب بھی اللہ آتاف فرماتا ہے ام ہی الاس امر ہی اس کے پھل کی طرف دیکھو جب وہ پھلتا ہے اور اس کے پکنے کو دیکھو یہ پورے عمل کو آدمی دیکھے ایک ایک پھل کے اندر اللہ کی قدرت کی کار فرمائی موجود ان نقدار کمل آیات قومی یؤمنون شکست ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں جی آلاہ شرکا الجم اور ان لوگوں نے جنات کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا حالانکہ اللہ نے ان جنات کو پیدا کیا ہے وہ خرق و لہ بنی و بناط بغیر علم اور وہ اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تراشتے ہیں بغیر علم یعنی جہالت کرتے ہوئے سہا اللہ اس سے پاک ہے بط عال اور بہت بلند ہے جو کچھ یہ جھوٹ بیان کرتے ہیں بدی اسماوات اللہ آسمان اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے کیسے اس کی اولاد ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں اس ایک جملے میں بھونڈے ترین عقیدے رکھنے والوں کی گراوٹ کر رکھ کیا گیا تم اللہ کے لیے اولاد قرار تو اس کی تو کوئی بیوی نہیں ہے اور یہ قرار دینے کا مطلب اللہ کی طرف کتنی بڑی الزام تراشی کی بات ہے کہ اس میں کیسے کیسے جذبات ہیں الفاظ میں اشارہ کیا گیا ولم تک اللہ صاحبہ جبکہ اس کی تو کوئی بیوی نہیں و خلا ق اللہ اور اللہ نے ہر شے کو پیدا کیا وہ اب شعیین علیم اور وہ اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے رب کم یہ ہے اللہ تمہارا رب لا اللہ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں خالق کئی انگدو ہر شے کا پیدا فرمانے والا ہے پس تم اسی کی عبادت کرو وہ اللہ کلی شیو وکیل اور وہ اللہ ہر ہر شے پر کارساز نگہبان ہے لاتری قلبسار آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی وہ دریک البسار اور وہ آنکھوں کا احاطہ کر لیتا ہے اس کی کناہ کو پہنچنا اس کی حقیقت کو پہنچنا یہ بندوں کے بس میں نہیں ہے اس کا کچھ تعارف ہے جو اس کی صفات کے اظہار سے ملتا ہے اس کی حقیقت کو سمجھنا ممکن نہیں مگر وہ ہر ایک کو جانتا ہر ایک کا احاطہ کیے ہوئے ہے وہ حل لطیف الخبیر اور وہ اللہ بڑا باریک بھی ہے اور خوب خبر رکھنے والا ہے کل بات آئی تھی میکرو لیول کی باتوں کو بھی جانتا اور مائکرو لیول کی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے قد یقیناً تمہارے پاس کی طرح سے نشانی آ چکی فمن تو جس نے دیکھ لیا تو اپنے بھلے کے لیے نشانیاں دیکھ کر جو ایمان لایا اپنے فائدے کے لیے ومن عام علیحا اور جو اندھا بنا رہا تو اس کا ببال اسی کی جان پر ہوگا وما کم حفیب اور میں تم پر نگبان نہیں ہوں فل آیاتی اور اسی طرح آیا کو طرح سے بیان کرتے ہیں ولی درستا اور تاکہ یہ لوگ کہیں کہ اے نبی آپ نے اس قرآن کو کہیں سے پڑھ لیا ہے ولی علمون اور تاکہ ہم جاننے والوں کے لیے واضح کر دیں یعنی اللہ تو حقائق کو واضح کر رہا ہے مثالیں بھی آتا فرما رہا ہے ہر دھرمی پر اڑے ہوئے مشرقین وہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں کہیں سے سیکھ رکھا ہے اور اللہ فرما رہے کہ ہم سکھا رہے ہیں حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم اور واضح کر رہے ہیں ان کے لیے جو علم رکھنا چاہے جن میں سچی طلب و تڑپ ہوگی وہ ایک آیت دو آیت سن کر بھی سمجھ کر بھی مان لے آئیں گے اور جن کے اندر بغض ہے عداوت ہے اور تکبر ہے اور تعصب ہے ابو جہل اینڈ کمپنی یہود کے علماء کی طرح ان کو بہرحال راہ ہدایت نہیں ملے گی طبی ماں اوح ربی پیروی کی جو اس کی جو آپ, اور آپ کے رب کی طرف سے رقی کیا گیا اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وآعرض اور مشکین سے اعراض کیجئے بل شاہ اللہ ما اشرک اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے کیا مطلب زبردستی اللہ نہیں روکے گا تم جس طرف چلنا چاہو گے اللہ چلا دے گا وہ لوگ شرک کرنا اللہ روکنا چاہے نہ روک سکے اللہ اکبر ایسا تو نہیں اللہ قادر ہے مگر اللہ کیوں نہیں روکتا اس لیے کہ امتحان کا مقصد فوت ہو جائے گا یہ ذرا ایک حساس نکتہ ہے اشارہ کر دیا کرتے ہم لیکن بعد میں بھی تفصیلات آئیں گی تم جس طرف جانا چاہو گے اللہ اسی راستے کو تمہارے لیے آسان کرے گا بلو شاہ اللہ ماشرف اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے مگر عمل کی آزادی جو چاہو سو کرو وما جا اللہ کا علیم حفیو اور اے نبی ہم نے آپ کو ان پر نگبان بنا کر نہیں بھیجا کیا مطلب جبرن منوانا یہ آپ کا کام نہیں ہے پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے وما انت اور آپ ان پر کوئی ذمہ دار بھی نہیں کہ منوا کر چھوڑے ولا دُونِ اللَّهِ اور اللہ کے سوا یہ لوگ جنب پکارتے ان کو برا بھلا مت کہو علم تو یہ بے سمجھے بھوجے گستاخی کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و کو برا بلا کہیں گے معاذ اللہ یہ بہت اہم مقام ہے قرآن کا اور یہاں آداب سکھائے جا رہے ہیں اگر تمہارا کسی سے اختلاف ہے تو اختلاف ہونا چاہیے کوئی حرج نہیں ہے مگر اختلاف کے آباد آداب ہوتے ہیں زبان اشتعال انگیزی والی نہ ہو یہ جو مشرقین کے معبود ہیں سنیے قرآن کیا کہہ رہے ہیں اے مسلمانوں یہ جو مشرقین کے جھوٹے معبود ہیں نا جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو برا بھلا مت کا ویسے تو ترجمہ ہوگا گا گالیا مت تو اب سمجھ آئی کی بات ورنہ ہوگا کیا یہ پلٹ کر تمہارے معمود برحق اللہ کو برا بھلا کہیں گے اللہ. خطرناک بات ہے. اس کو سمجھے شریف سے بد ترین آدمی وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے اس خطرناک بات کی جو یار اللہ علیہ السلام کو گالی کیسے دے گا فرمایا دیکھو ایک شخص دوسرے کے بابا کو گالی دیتے اور وہ پلٹ کر اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہتا گالیاں دیتا ہے تو قصور کس کا ہوا اس کا اپنا ہوا اب سمجھ آ اب تم ان کے معبودوں کو جو کہ جھوٹے ہیں نو no ڈاؤٹ اگر گالیاں دو گے برا بھلا کہو گے پلٹ کر یہ بھی کریں گے تو تمہارے معبود برحق کو معاد اللہ معاد اللہ کر برا بھلا کہا تو قصور تمہارا ہوگا یہ ادب سکھایا جا رہے ہیں تھوڑا نیچے آ جائیں جن باطل فرقوں سے یا دیگر مذاہب کے ماننے والوں سے ہمارے اختلاف اختلاف ہے لیکن انداز اشتعال انگیزی والا نہیں ہونا چاہیے یہاں تو بتوں کے بارے میں بتایا جا اور نیچے آ جائے اب ہمارے یہاں مکاتب فکر ہیں بھئی یہ دیوبندی بریلوی اہل الحدیث اتنے ہی نا تین چار زیادہ تو نہیں ہے نا اب اگر ایک مکتب فکر کے افراد دوسرے مکتب فکر کے علماء کو برا بھلا کہیں گے تو کیا انہوں نے چوڑیاں بہن رکھی ان کے پاس سارا سوشل میڈیا اویلیبل نہیں پرنٹ میڈیا اویلیبل نہیں الیکٹرانک میڈیا اویلیبل نہیں ان کے پاس زبان نہیں اور ہو رہا ہے آج اٹھا کے دیکھیں یوٹیوب بھرا ہوا ہے مغل سے یہ محذب لفظ ہے گالیوں کو بیان کرنے کے لیے مغل بھرا ہوا ہے کیچڑ اچھال لیں پگڑیاں اچھال لیں اور لگے میں سارے کے سارے کچھ لوگ ایک دوسرے کے خلاف یہ ہوگا پھر تم ان کو بولو گے تو ان کے والے تمہارے تمہیں بولیں گے تمہارے علماء کو تمہارے بڑوں کو برا بالا کہیں گے پھر کیا ہوگا پھر وہ ہوگا جو معاشرے میں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ حفاظت رکھے اللہ کے بندوں اللہ تو اپنے کلام میں بتوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ گندی زبان استعمال نہ کرنا اللہ اکبر تو ہم مسلمانوں کے جو معروف مکاتب فکر ہیں کم سے کم اتنا تو دل وسیع کریں کہ ہمارے مشترکات زیادہ ہیں ہمارے کامن فیکٹرز زیادہ ہیں اگر ہم اشتعال انگیزی کریں گے تو سامنے والے بھی کریں گے پھر ہم خود ہی اصول اس کے اندر ہوں گے اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ایسی اشتعال انگیز زبان سے ایسی گندی زبان سے ایسی گراوٹ والی باتوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اسی طرح ہم نے ہر امت کو اس کا عمل بھلا کر کے دکھا دیا مزین کر کے دکھا دیا مراد کیا ہے یہ شیطان کا بھی ایک عمل ہوتا ہے اور جب بندے سراب پر لگتے ہیں تو اللہ بھی چلنے دیتا ہے اللہ زبردستی روکتا نہیں پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم برا کر رہے ہیں یہ بڑا اچھا ہے پھر گندگی کے اندر لوگوں کو معاد اللہ معاد اللہ مزہ آ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس جھوٹے اطمینان سے کہ گندگی کو حسن سمجھا جائے اور اچھا سمجھا جائے اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے رب بھی مرضی احمد پھر انہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے پھر بیما پھر وہ اللہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے وہ اکث جہد ایمان ہی اور وہ خوب قسمے کھا کر کہتے ہیں اللہ کی لات آئے تم کیا اگر ان کے پاس تو نشانی آ جائے لئی نبی ہاں تو وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے ان نمل آیا تو ان دلہ بے شک نشانی تو اللہ کے پاس سے ہیں ہم اور اے مسلمانوں تمہیں کیا خبر انداز لا مین کہ اگر وہ جب آ جائیں نشانیاں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے وہی بات خود سے کہہ رہے ہیں ہمیں یہ کر کے دکھا دے وہ کر کے دکھا دے فرمائشی موجزا وہ تو نہیں ملے گا اصل موزا قرآن موجود ہے اسی کو مانو اور عمل کرو تو اے مسلمانوں یہ مطالبات تو کر رہے ہیں لیکن تمہیں کیا خبر اگر وہ نشانی اللہ دے بھی دے پھر یہ ایمان نہ لائے اور یہ کس سطح پر اب آ چکے ہیں اس کو سنیے بڑا ہلا دینے والے ایک مقام ہے قرآن کا منقلب اور ہم ان کے دل اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے کمال یہ پہلی مرتبہ ان نشانیوں پر ایمان نہیں لائے اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے ان کی سرکشی میں کہ وہ بھٹکتے رہیں گے کیا مطلب پہلی مرتبہ سامنے آیا دل نے گواہی بھی دی ابو جہل سے کوئی پوچھے اس کی تنہائی کی محفلوں کا ریکارڈ موجود ہے وہ لوگ جو پھر صحاب کرام بن گئے انہوں نے ہی ذکر کیا ہوگا سیرت کی کتابوں میں ہے اس سے پوچھا جاتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش کرے وہ حق نہیں کہتا تھا حق ہے ہاں تو پھر تو مانتا کیوں نہیں کم مان لوں گا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا میں تو سردار ہوں میں تو چودھری ہوں اپنے معاشرے کا بڑا ہوں چیف ہوں میں اس کی مان لفر اللہ استفر اللہ استفر اللہ, اللہ میں تو چھوٹا یہ تکبر آڑے آیا یہود کے علماء نہیں پہچانتے تھے پہچانتے تھے مسئلہ کیا تھا ہم چھوٹے ہو جائیں گے بڑے ہو جائیں گے تو جب جانتے بوجھتے پہلی مرتبہ رد کیا ہے اب اللہ تعالی صلاحیت کو چھین لے گا اللہ اکبر پھیر دیں گے ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے ان کے دلوں کو جیسے پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے اب انہیں چھوڑ دیں گے بہکتے رہیں گے سرکشی کے اندر دیکھیے بہت سادہ سی بات ہے آنکھ اللہ نے دیکھنے کو دی ہے کچھ عرصے تک کسی کی آنکھوں پر پٹیاں باندھو اس کی صلاحیت ختم ہو جائیں گی اسی طرح ماضی میں آپ کی میری صلاحیت اگر میتھمیٹکس کی بہت اچھی تھی اب اگر نہیں ہے اکیڈیمکس لائف میں تھی تو اب نہیں ہے تو پھر بھول گئے نا ہمارے بچے بھی کہتے ہیں ذرا جا کے پڑھ لینا صلاحیت استعمال نہیں کی نا اس میں کوئی برائی کی بات نہیں کر رہا اب ہم یوز ٹو نہیں اس کے اسی طرح حق قبول کرنے کی صلاحیت دی اللہ نے بندہ اگر اس کو مسک کر دے چھوڑ دے اور اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کرے تو اللہ صلاحیت کو ہی چھین لیتا ہے اور پھر دا پوائنٹ کمس خاتم اللہ علی قلوبہم اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اللہ اس برے انجام سے ہم ان سب کی حفاظت فرمائے اٹھواں پارہ اللہ کی توفیق سے شروع کرنے ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ وتكلمهم الموت اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے نازل کرتے اور ان سے مردے کلام بھی کرتے وہ حشرنا علیہم کل الشیء قبلا اور ہم جمع کر دیتے ان پر ہر وہ شیء مرادے کے جو مانتے ہیں چاہتے ہیں ان کے تقاضے پورے بھی کر دیں ماکان تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے اللہ شاء اللہ مگر یہ کہ اللہ چاہے زبردستی اللہ ایمان قبول کرنے پر نہیں لائے گا ولا کن لیکن ان میں سے اکثر نادان ہے وہ قدا علی کا جان علی نبی جن اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنات کے شیاتی کو دشمن بنا دیا جنات اور انسان دونوں میں سے شیتان کی پارٹی کے لوگ ہیں نا من الجی ون ناس وہی بات ادھر ہم نے ہر نبی کے لیے انسان و جنات کے شیاتی کو دشمن بنا دیا حرورا ان میں سے ملما کی ہوئی باتیں بہکانے کے لیے خفیہ طور پر ڈالتے ہیں اب آپ سنیے گا توجہ اس سے یہ جو مختلف اعتراضات آتے رہتے ہیں نا اسلام کی تعلیمات کے بارے میں یہ ایسے ہی نہیں آ رہے ہوتے پیچھے شیطان اس کی پارٹی لگی ہوئی جی اور وہ ڈالتے ہیں کچھ لوگوں کے دل و دماغ کے اندر اور پھر وہ بڑھ چڑھ کر آگے بول کر ایمان والوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر دور میں دشمن شیاتی انس اور شیاتین جن یعنی جنات اور انسانوں میں سے شیاطین کے ساتھی شیطان کی پارٹی کے لوگ وہ موجود رہے اور وہ ایک دوسرے کی طرف ملمہ سازی کی باتیں ڈالتے تاکہ اس سے ذہنوں کو خراب کیا جائے اور حق والوں کو ان کے قدموں کو متزلزل کرنے کی ڈگمگانے کی کوشش کی جائے اور حق سے دور کرنے کی کوشش کی جائے ہر دوسرے دن فتنہ کوئی اٹھرا ہوگا ہر تیسرے دن کوئی اعتراض اٹھرا ہوگا یہ ایسے نہیں ہوتا پیچھے پوری شیتان کی پارٹی لگی ہوئی لیکن پڑھتے رہیں گے بعد میں بھی تو برہمان کے ساتھ مخلص ہو جاؤ تو شیطان سے رحمان تمہاری حفاظت فرما دے گا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اسی لیے آؤ بل شیخ رجیح تلاوت قرآن کا پہلا ادب ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں اللہ کی پناہ لو تبھی محفوظ رہ سکو گے اللہ ہم سب کی شیطان مردود اور اس کی پارٹی کے لوگوں سے حفاظت فرمائے بلاؤ شاہ اور ابو کا اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے فدر وما یفتر بس انہیں چھوڑ دیجیے اس کے ساتھ جو کچھ وہ جھوٹ گھڑتے ہیں پھر وہی بات آگے اللہ چاہتا تو نہ ہوتا لیکن بھئی اللہ نے امتحان کے لیے بنایا شیطان کو بھی چھوٹ دی ہے اور اللہ نے رحمان کے بندوں کو بھی کہا کہ تم میری طرف پلٹتے رہو گے میں تمہیں شیطان سے بچا لوں گا جس نے جو کرنا کرے یہ دنیا امتحان کی جگہ اللہ نے چوائس دیا ہے اور تاکہ ان لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہو جائیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یہ فتنے کے فتنے میں مبتلا کون لوگ ہوں گے یہ ادھر ادھر کی باتیں اٹھیں گی تو کون اس کی طرف آگے بڑھے گا جس کا آخرت پر ایمان نہیں جس کا آخرت پر ایمان ہوگا وہ تخوا کی رویش پر بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی فرمائے گا ولی اردو ہو ولی یخ اور تاکہ وہ اسی کو پسند کریں اور تاکہ وہ, جو برے جو وہ برے کام کرتے ہیں وہ کرتے ہی رہیں اللہ, حکما کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور منصف یعنی حکم دینے والا تلاش کروں دی بنیادی ہدایت کے حصول کے لیے ساری باتیں کھول کھول کر اللہ سبحانہ و نے یہاں عطا کر دی اس قرآن میں اور جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے یعنی اہل کتاب وہ جانتے کہ آپ کے رب کی طرف, کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا گیا ہے فلاں کون ملن ممترین تو اے سننے والے تم اس قرآن کریم کے بارے میں شک میں مبتلا نہ ہو جانا و تم مت کریم و ربق واد نہ اور پوری ہو گئی آپ کے رب کی بات سچائی پر مبنی اور عدل پر مبنی لا مبدل کریماتی اللہ کے کریمات کو کوئی بدلنے والا نہیں جو فیصلہ فرما دے وہ نافذ ہو کر رہے گا وہ ہوا سمیر اور وہ اللہ خوب سننے والا خوب ملکنے والا ہے وہ ام توتے اکثر اور اگر تم زمین میں بسنے والے اکثر لوگوں کی بات کو مانو گے تو, تو وہ تو تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے بھٹکا دیں گے یہ تو گمان کر کی ہی پیروی کرتے ہیں حقیقت کا کوئی علم نہیں محض پکے لگاتے گمان کی پیروی کرتے ہیں وہ ان ہم اللہ اور وہ صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں حقیقت کا علم ان کے پاس کوئی نہیں ہے زمین پر بسنے والے اکثر کی مانو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے اور بات یہ ہے کہ تاریخ میں حق و باطل کے مارکے میں حق کا ساتھ دینے والے ہمیشہ کم رہے ہیں باطل کا ساتھ دینے والے ہمیشہ زیادہ رہے ظاہر کے اعتبار سے کیا ہاں اکثریت کی بات ایسی ہو مشورہ کیا جا رہا ہے کہ بھائی گھر میں مہمان آ رہے ہیں کیا پیش کیا جائے گھر میں پانچ افراد ہے تین نکاح کے شربت پیش کر دیں پیش کر دیں تین نے کہا لسی پیش کر دیں پیش کر دیں رمضان کے علاوہ بات ہو رہی ہے روزے کے علاوہ بات ہو رہی جی بھارت کلیئر ہے یہ بات تو پانچ کے پانچ کہیں شراب پیش کر دیں ہنڈریڈ پرسینٹ میجورٹی کہہ رہی ہے یہ بات نہیں ہو سکتی اگر اس اصول کا خیال رکھیں بھئی اکثریت کے بات مان لیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات کے تابع رہ کر تو کوئی ایشو نہیں لیکن اکثریت جو ہے وہ شراب کو حلال کر دے وہ ہم جنس پرستی کو حلال کر دے وہ سزاؤں کو جو ہے وہ کلدم قرار دے دے اللہ کی شریعت کو پامال کرنا شروع کر دے تو یہ جو ہو رہا ہے یہ تو اللہ کے خلاف کھلی پکی بغاوت ہے یہ اکثریت کہ جو چاہو سو کرو جو چاہو سو بل پاس کر دو جو چاہو سو رائے اختیار کر لو جو اکثریت کہے گی وہ مان لو جیسے ہمارے کچھ لوگوں نے حرکتیں کی ہیں یہ جو ڈگ ڈگی بجانے والے کچھ اینکرز ہوتے ہیں کچھ یہ جو کھیل تماشے والے پروگرامز ہوتے ہیں ہاں جی ہاتھ کھڑا کریں کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ موسیقی حلال اسلام کے اندر جنہیں سب نے ہاتھ کھڑا کر دیے سارے آئی سی دھندے کے لیے تھے لیے گئے فیصلہ ہو گیا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی حلال ہے اسلام میں چلو موسیقی حلال ان لہج ہوں یہ مذاق آپ کے میرے شہر میں اس ملک میں ہو رہا ہے یہ جو مادر پتر آزادی والی بات ہے جو چاہو تم حلال کر لو حرام کو حلال کرنے والی بات اکثریت اکثریت اکثریت اکثر کے بات مانیں گے اکثریت کی ایسی ماننا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہو یہ حرام ہے یہ اللہ کے خلاف بغاوت ہے اس کی بات ہو رہی ہے باقی ایک دائرہ اللہ اور اللہ کے رسول نے طے کر دی جی اس کے اندر رہ کر مشورے سے کوئی بات طے کر لو کوئی ایشو نہیں ہے قرآن کہہ رہے سل حجرات آیت نمبر ایک لا تک مبین اللہ و رسول اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھانا یہ تبعون الا ذن مسرف گمان کی پیروی کرتے ہیں و انہم الا یخرصون اور صرف قیاس اراہیں کرتے ہیں اور اللہ نے جو دین عطا کیا وہ ٹھوس علم کی بنیاد پر وہی الہی پر مبنی ہے ان ربک هو اعلم من بے شک اپ کا رب خوب جانتا ہے اسے جو بھٹک گیا سیدھے راستے سے وہ اعلم بالمہتدی اور اللہ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو ہدایت یافتا ہیں اب یہ مشکی نے مکہ حلال حرام کے فیصلے خود کرنے لگ گئے تھے جس کو چاہ حلال کر دیا جس کو چاہ حرام کر دیا اسے آج بھی دنیا میں ہو رہا ہے یہ واقعہ جو قرآن بیان کر رہے ہیں صرف ان کی سٹوریز نہیں ہیں یہ حلال حرام کے فیصلے کرنے میں دخل اندازی تو آج ہو رہی ہے نا حکومتی سطح پر پارلیمنٹ کی سطح پر حکمرانوں کی سطح پر ان واقعات کو جب ہم پڑھیں تو اس سطح تک سوچنا چاہیے کیا حلت و حرمت حلال قرار دینا حرام قرار دینا یہ اللہ کا اختیار ہے اور اس کے حکم سے اس کے پیغمبر کا اختیار ہے بندوں کا اختیار نہیں کہ جو چاہے ہرال حلال کر لے جو چاہے حرام کر لے بندوں کو اس کی اجازت نہیں اس نقطے کو ذہن میں رکھ کے اب یہ واقعات سنیں مِمَّا اسم پس اس میں سکھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ان کنتم تم بھی آیات ہی اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو وما <تصفيق> مشکین سے کلام ہو رہے وما لکم اللہ تقلوم رسم اللہ علی اور تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اس میں سے نہیں کھاؤ کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا چکا ہے جو کچھ اس نے تم پر حرام کیا مگر یہ کہ جب تم لاچار ہو جاؤ یعنی ہماری شریعت میں بات تفصیل پہلے بھی آئی ہے جان پر بنائے تو حرام سے بقدر ضرورت استفادے کی اجازت ہے علم اور بہت سے لوگ اپنی خواہشات سے بغیر علم گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان نربا کا حس سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے وہ ضروری و باقی نا اور چھوڑ دو کھلا گنا اور چھپا ہوا ظاہری گنا بھی چھوڑ دو اور پوشیدہ بھی ظاہری تو بھارت سمجھ آتے ہیں یہ الگ بحث ہے کہ اب گناہ کو گنا سمجھا جائے جی مخلوط محفلوں میں ڈانس ہو رہا ہے اور خاندان کے مرد اور عورتیں گانا کر رہے ہیں اس کو ہم برا نہیں سمجھتے سود خوری کے دھندے ظاہری طور پر کھلے عام ہو رہے ہیں شریعت منع کرتی زنا کی دعوتیں کھلے عام ہو رہی ہیں یہ جس طرح کے بل بورڈز لگ رہے ہیں جس طرح کے ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہیں کیا گنجائش ہے شریعت نے اس کی اب تو کھلے ظاہری گناہ کو بھی گناہ نہیں سمجھا جا رہا لیکن قرآن کہتا ہے ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی یہ باطنی پوشیدہ کیا ہوتے ہیں یہ تنہائی میں ڈیٹنگ ہو رہی ہے چیٹنگ ہو رہی ہے اور کیمپس آورز چل رہے ہیں ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے اندر اور ساتھ کے جو ریسٹورینٹس بھرے ہوئے ہیں یہ کیا چل رہا ہے آج ہمارے یہاں دو نام تنہائی میں کیا کر رہے ہیں بیٹھ کر تین طلاق پکی ہو چکی پکی ہو چکی پکی ہو چکی مسئلہ علماء سے پوچھیے اگر ہو چکی اس کے بعد بھی تعلقات قائم اگر ہو رہے ہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں گناہ ہے کر چھوڑو اور بے شک جو لوگ گنا کرتے ہیں انقریب جو وہ برے کام کرتے ہیں اس کی سزا پاک رہیں گے ولا اکل ممیت ہی اور اس میں سے مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اور بے شک یہ گناہ ہے ذبا کیا جائے حلال جانور اس کو بھی ذبح کیا جائے پھر اس کا گوشت تم استعمال کر سکتے ہو دلو کم اور بے شک شیاتی اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں کیا جھگڑا کریں اور سنیے گا ذرا اور کیسی لاجیکل بات آ رہی ہے اور شریعت کے خلاف ہے بات لوجیکل ہے اپیلنٹلی ہے شریعت کے خلاف شیتان نے کیا بس وسر ڈالا اور اس کی پارٹی کے لوگوں نے کیا بس وسرا ڈالا مشکین سے کہلوایا جا رہا मुर्दार بھائی مردار تو حرام ہے مردار کو کس نے مارا اللہ نے اور زبا کون کرتا ہے تم سنے دوبارہ مردار حرام ہے مردار کو مارا کس نے زندگی موت کس کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں. میں مردار کو مارا کس نے اللہ نے جس کو اللہ نے مارا مارا وہ حرام اور زبا کس نے کیا تم نے تم جسے مارو وہ حلال ہاں؟ تم جسے زبا کرو تم جسے مارو وہ حلال اور جسے اللہ مارے وہ حرام اب پکڑ لیجیے اپنی کھوپڑی کو کیا جواب ہے اس لوجک کا میرے اور آپ کے پاس سمجھ آ رہی ہے بار بس اللہ کا حکم ہے جو مردار ہے وہ حرام ہے اور جو تم اس کے نام سے حلال کرو زبا کرو وہ حلال ہے یاد رکھیے گا عقل استعمال کرنے کی اوقات ہے عقل نیچے ہے اور نقل وحی کی تعلیم وہ اوپر رہے گی یہ ہے اصل سمجھنے کا نقطہ عقل نیچے اور نقل وہ اوپر رہے گی وہ ان اکا ہم اور اگر تم نے مشرقین کا کہا مانا جو چاہتے حلال کرتے جو چاہتے حرام یہ کہاں اگر تم نے مانا سنی الفاظ ان نقم بے شک تو مشرق ہو جاؤ گے یہ کون سا شرک ہے حلال حرام کے فیصلے خود کر رہے ہو یہ اختیار کس کا اللہ کا حاکم کون اللہ ساونٹی کس کے لیے اللہ کے لیے حاکمیت کس کے لیے اللہ کے لیے اب تم اس میں دخل اندازی کرو تو یہ اللہ کے برابر کھڑے ہونے کی بات ہے یہ ہے شرکیہ طرز عمل اب یہ بات تو ہو رہی مشکین کی حرکتوں کی شاید کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن ان کو کیوں ڈسکس کر رہے قرآن اس کے ڈسکس کر رہے ہیں کہ انہوں نے حلال حرام کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے اور یہ اللہ کی اتارٹی کو چیلنج کرنے والی بات ہے تو آج کوئی ادارہ کچھ افراد کو پارلیمنٹ کوئی عدالت کوئی سسٹم کوئی بادشاہ اپنا حکم چلائے اللہ کے حکم کے مقابلے میں یا یہ اپنی اتارٹی کو استعمال کریں اور اللہ کے حرام کو حلال کر دیں تو یہ شرک ہے اور ہم پڑھ چکے ہیں جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر وہی ظالم وہی فاسق عام علی اعتبار سے الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ